یہ بھی میاوالی کا قصہ ہے مجھے وہاں سے ایک نو عمر طالب علم خط لکھا کرتا تھا لکھتا تھا کہ مجھے ہوائی جہازوں کا دیوانگی کی حد تک شوق ہے میں ہوائی جہازوں کا انجینئر بننا چاہتا ہوں اس کا یہ اشتیاق دیکھ کر میں نے اسے لندن سے ہوائی جہازوں کے بارے میں ایک اچھی سی کتاب بھیج دی اور پھر میں بھول بھال گیا البتہ میاوالی پہنچتے ہی مجھے اس نوجوان کا خیال آیا مگر مجھے تو اب اس کا نام تک یاد نہیں تھا صرف اس کے محلے زاد خیل کا نام یاد رہ گیا تھا میں نے اپنے میزبانوں کو یہ ساری بات سنائی اور کہا کہ جی چاہتا ہے جا کر اس سے ملوں اور اس کی ہمت بڑھاؤں وہ لوگ بولے کہ محلہ زاد خیل یقیناً موجود ہے مگر لڑکے کا نام یاد نہیں تو وہ کیسے ملے گا میں نے کہا کہ مجھے اس محلے میں لے چلیے ڈھونڈنے سے جب میاں والی مل گیا تو نوجوان کیسے نہیں ملے گا اب جو ہم چلے تو میزبانوں کا قافلہ ساتھ ہو لیا ہم سیدھی لکیر جیسے مین بازار میں چلتے گئے کھبے سے کھوا چھلتا گیا جدید جنرل اسٹوروں میں کمکموں کی روشنی سے سبزی کی تاریخ دکانوں میں لالٹینوں کی روشنی تک نور کے سو رنگ دیکھتے ہوئے ہم محلہ زاد خیل کی طرف مڑے کہ اچانک میرے سارے میزبان وہ گائیڈ بن گئے جو سیاحوں کو سیر کرایا کرتے ہیں یہ دیکھیے عمران خان نیازی کا مکان ہے اور یہ دیکھیے ناہید نیازی کا مکان ہے اور یہ مولانا کوثر نیازی کا مکان ہے اور یہ مولانا عبدالستار نیازی کا مکان ہے میں سوچنے لگا سارے ہی نیازی بڑے با ہوتے ہیں ایک دو کے سوا اتنے میں محلہ زاد خیل آ گیا میرے قافلے والے ہر آتے جاتے بزرگ سے پوچھنے لگے یہاں کوئی نوجوان رہتا ہے جسے ہوائی جہازوں کا بہت شوق ہے اس محلے میں کوئی لڑکا رہتا ہے جو ہوائی جہازوں کے پیچھے دیوانہ بزرگ نفی میں گردنے ہلاتے رہے. اس وقت میری نگاہیں گلی میں ان لوگوں کو ڈھونڈ رہی تھیں جن سے زیادہ گلی کا حال کوئی نہیں جانتا ہوگا اچانک وہ نظر آ گئے بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کے تین لڑکے جو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جھومتے چلے جا رہے تھے میں لپک کر ان کے پاس گیا اور ان سے بولا بیٹے اس محلے میں کوئی لڑکا رہتا ہے جسے ہوائی جہازوں کا بےحد شوق ہے میرا یہ پوچھنا تھا کہ بچوں نے میری انگلی پکڑی اور ایک مکان کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا اور بولے یہاں رہتا ہے وہ ہم سب نے بڑے اشتیاق سے دستک دی امید تھی کہ ایک شاہین صفت ہونہار سعادت مند لڑکا برآمد ہوگا اور مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر خوشی سے دیوانہ ہو جائے گا وہ تو نہیں آیا دروازے پر اس کی والدہ میں نے اپنے آنے کا مدعا بتایا وہ بولی شہزاد وہ تو سرگودا چلا گیا ہے میں نے پوچھا کیوں کہنے لگی اسے ایئر فورس کے اسکول میں داخلہ مل گیا ہے ایک دو برس میں وہ ہوائی جہازوں کا انجینئر ہو جائے گا یہ واقعی با لوگوں کا شہر ہے دوستوں کی ایک محفل میں یہی بات چل رہی تھی کہ میاوالی میں کن لوگوں نے نام پایا پہلے کھلاڑیوں کا ذکر آیا دیکھیں عمران خان جو کہ یہاں میاں والی کے ہیں نیازی فیملی سے ان کا تعلق ہے اور پورے دنیا میں مشہور ہیں کرکٹ کرکٹ کی دنیا میں اور اس کے علاوہ ہاکی میں ہاکی ویسے ہمارا قومی کھیل ہے اس میں طارق نیازی قیوم نیازی یہ اولمپک یعنی کھلاڑی رہ لیول کے کھلاڑی رہے ہیں اس کے بعد میاں والی میں موسیقی کی بات چل نکلی اس دور دراز اور پسماندہ علاقے میں لوگ موسیقی کی روایت بہت ترقی آفتہ ہے لوگ بارشوں میں گاتے ہیں صبحوں کو گاتے ہیں چاندنی راتوں میں گاتے ہیں ہجر میں گاتے ہیں وصل میں گاتے ہیں کوئی بتا رہا تھا کہ میاں والی کے کون کون سے گانے والے شہرت پا رہے ہیں ضلع میں تو خیل بھی بڑا نام کمایا اس نے شہر میں ہمارے یہاں بہت سے گانے والے موجود ہیں عجوب نیازی ہے اسی طرح شفی اختر و تخیل ہے لیاقت خان نیازی ہے تو کافی انگنت لوگ ہیں اگلے ہفتے میاوالی کی موسیقی کی بات تفصیل سے کریں گے ہاں تو اس کے بعد شیر و عدب کا ذکر چل نکلا میں نے پوچھا کہ ادب کے بڑے دھارے سے کٹ کر رہنے والی اس سرزمین میں کچھ لوگ ادب تخلیق کر رہے ہیں جواب میں پوری تو نہیں مگر مفصل فیرست ملی ممنبر صاحب ہیں ان کے بہت سے عطاولی سے غنیت گئے ہیں اسی طرح رئی سرشی صاحب ہیں اردو میں سے زیادہ تر شاعروں اور ادیبوں کو کیوں نہیں جانتی؟ ان کے نام کا چلن کیوں نہیں ہے بر صغیر کے باقی علاقوں میں دو کے سوا یہ سارے شاعر یہ سارے ادیب گم نام سے ہیں،, ہیں کہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ذرائع نصیب نہیں ہو رہے کا جو ہے ہمارے پاس بہت کم بہت اچھے شاعر ہیں مگر یہ ہے کہ مواقع میسر مو نہ آنے کی وجہ سے وہ لوگ ہوئے ہیں جہاں شعر کہے جائیں وہاں مشاعرے ضرور ہوتے ہوں گے ادبی نشستیں ضرور ہوتی ہوں گی میں باتوں باتوں میں کسی سے پوچھ بیٹھا کہ میاں میں مشاعروں کی روایت ہے اور میرے سوال کا جواب دیکھتے دیکھتے مشاعرے میں ڈھل گیا گفتگو شعر میں بدل گئی میاں میں اس شام کیسا اچھا اردو اور سرائے کی کلام سننے کو ملا کہ مصروں سے شانے جوڑ کر گونجنے والے مصرے پر سے پر جوڑ کر اڑان بھرنے والے پرند بن گئے ہاں تو میں نے کسی سے پوچھا کہ میاں والی میں ادبی نشستوں اور مشاعروں کی روایت ہے یہاں جی بڑی شاندار روایت ہے یہاں ہماری تھی اس کے علاوہ مشاعر بہت ہوتے ہیں ہم اس لحاظ سے غریب نہیں ہیں آ, ہمارے آج کے پہلے شاعر جناب منصور آفاق صاحب ہیں جنہوں نے اردو اور سرائکی میں بہت سا کام کیا ہے اور تحریر میں تقریر میں ثقافت میں میاں والی کی صحافت میں ان کا بڑا نام ہے اردو اور سرائکی دونوں میں شعر کہتے ہیں تو ان سے چند شعر سنیں اس میں ذات میں آباد کر اس میں اعظم ذات میں آباد کر زندگی کو موت سے آزاد کر کر تشکیق کی سرحد پہ ہوں صاحب لوہ و قلم امداد کر خالق و مخلوق میں دے فاصلے خالق و مخلوق میں دے فاصلے ہم خدا زادوں کو آدم زاد کر خالق و مخلوق میں دے فاصلے ہم خدا زادوں کو آدم زاد کر اور اب ہے جناب رئیس احمد عرصی صاحب کی ہمارے گورمنٹ کالج میوال کے مزید پروفیسر اردو ڈکشن میں جتنے تجربات انہوں نے کیے ہیں اور انتخاب الفاظ کا ذخیرہ اور پھر الفاظ کی ندرت اور صفائی جہاں پر بس ہے جناب رئیس احمد عرشی صاحب. دکھی اگرچہ عروج سے غربت خوشی کہاں پر عمارتوں میں دکھی اگرچہ عروض سے غربت خوشی کہاں پر عمارتوں میں تڑپتے دیکھے ہمیں انسان بلند و بالا عمارتوں میں اور غموں کے دریا ستم کے پربت امید کا ایک طویل صحرا غموں کے دریا ستم کے پربت امید کا ایک طویل صحرا بٹی ہوئی ہے ہماری منزل نہ جان کتنی مسافتوں میں اور زمانہ آیا محبتوں نے لباس پہنا حکارتوں کا زمانہ آیا محبتوں نے لباس پہنا حکارتوں کا بغل میں خنجر زبان پہ مدحت عجیب منظر رفاقتوں میں با با با اور آپ تشریف لا رہے ہیں جناب علی اعظم بخاری آ, اردو کی توانائی اگر آپ نے دیکھنی ہو اور میاں والی میں اگر آپ اردو کو اپنی انتہا پہ دیکھنا چاہتے ہیں جدید اردو کے جدید آہنگ کے جدید شاعر جناب علی اعظم بخاری ہو کوئی خود میں چھپا لگتا ہے ہو کوئی خود میں چھپا لگتا ہے شہر آصب زدہ لگتا ہے جس کے کردار کی کھائی قسمیں اب وہی شخص برا لگتا ہے جس کے کردار کی کھائی قسمیں جس کے کردار کی کھائی قسمیں اب وہی شخص برا لگتا ہے آج تک طے نہ ہوا یہ مجھ سے آج تک طے نہ ہوا یہ مجھ سے وہ میرا رشتے میں کیا لگتا ہے آج تک طے نہ ہوا یہ مجھ سے وہ میرا رشتے میں کیا لگتا ہے راز قربت سے کھلا یہ ہم پر راز قربت سے کھلا یہ ہم پر دور سے چاند بھلا لگتا ہے اور اب تشریف لا رہے ہیں جناب رشید اجاز جنہوں نے غم دوراں کو غم جانا میں شامل کر رکھا ہے جناب جو مترنم لہجے کے مترنم شاعر لہو لہو ہے میری زندگی کا ہر پہلو لہو لہو ہے میری زندگی کا ہر پہلو ہر ایک گام پہ پایا ہے میں نے غم کا سبو اور ہزار بار تو مسلوب کر کے دیکھ لیا ہزار بار تو مسلوب کر کے دیکھ لیا ہزار بار کیا میں نے پیش اپنا گلو میں حق کی بات کروں میری کون سنتا ہے میں حق کی بات کروں میری کون سنتا ہے غنی میں شہر کا لوگوں پہ ہو گیا جادو اور قدم قدم پہ ہوا سامنا حوادث کا قدم قدم پہ ہوا سامنا ہوادس کا وہ چاک دل ہے کہ برسوں نہ کر سکیں گے رفو لہو لہو ہے میری زندگی کا ہر پہنو اور اب تشریف لا رہے ہیں جناب احمد علی عتیق جو ہمارے ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر ہیں بہت اچھے پائے کے سست شاعر بڑی روانی سے شیئر کہتے ہیں جناب احمد علی عتیق شیئر عرض کرتا ہوں جی اچھا انا کی کشمکش میں ایسے صدمے بھی اٹھائے ہیں انا کی کشمکش میں ایسے صدمے بھی اٹھائے ہیں گرے ہیں اپنے قدموں پر کبھی جو ڈگ ڈگمگائے ہیں رقم جو لوہے دل پر ہے بیاں ہم کر نہیں سکتے رقم جو لوہے دل پر ہے بیاں ہم کر نہیں سکتے صدائیں قرض لی ہیں اور لہجے بھی پر آئے ہیں کبھی فرصت ملے تم کو تو ان کی بھی خبر لینا تمہارے شہر میں کچھ لوگ خاموشی سے آئے ہیں آپ کے سندھ کے سفر کی مناسبت سے اگر یہ کہا جائے کہ سندھ اور اس کے تھلوں کا شاعر جو ہے جو اس سے اگنے والے پودوں کی روح کو جانتا ہے اور جہاں جو جہاں کھلنے والے رنگ اس نے جس نے اپنی روح میں بسا رکھے ہیں وہ ہے افسل عاجز تو تشریف لا رہے ہیں جناب افسل عاجز اردو اور سرائکی کے خاص طور پر سرائکی کے بہت بڑے شاعر شاعر کوئی چنگا موسم آیا شاید کوئی چنگا موسم آیا تا بل بل چیقا کر لایا آیا wow. wow. ما دی لولی تو شک wow. مادی لولی تو شک, wow. مادی لولی تو شک بالا دا پیو خالی ہاتھ wow, wow, گھر oh, آیا wow, wow, wow, شاید wow. کوئی چنگا موسم آیا جی چی بلد کے جا جی چائ بلدو جے ٹوٹے کر کچھ نہ آنکھوں او م جایا شاید کوئی چنگا موسم موسمیا شاید کوئی سچی گل کر بیٹھا شاید کوئی سچی گل کر بیٹھا شہر دیوالی وط میں کو سڈ وایا شہر دیوالی وط میں کو سد خواجہ فرید ایوارڈ کے جیتنے والے ہمارے شہر کے سب سے نمایاں اور نمائندہ شاعر جو سرائکی اور اردو اور ہندی سبھی میں لکھتے ہیں بارش کا پہلا قطرہ جس نے سرائکی میں شعر کہہ کے سب کے لیے راستے کھول دیے ہیں جناب سلیم احسن ہائی کو جاپان کی صنف سخن ہے تو ہمارے سائیکی میں آ کر وہ سرائکو کہلائی ایک سرائی کو. خیم دی بدل پر نالاں شور میڈے ہوش ٹھکانے والی بہ کچی دیوار مولا خیر گزار خیم دی بدل می والنا کچھ تو کچی دی وسنچ چتر ہار سنگھار سجا سامن ساون دھو پیر چتر ہار سنگھار سجا وے ساون دھو وے پیر رات ازلتوں ولول دے وے چن دی ویل वा, کیا کچی دا کیا ہے اردو غزل دے کچھ شعر تجھے مشکل منانا ہو گیا ہے تیرے ہمرا زمانہ ہو گیا ہے توجے مشکل منانا ہو گیا ہے تیرے ہم راہ زمانہ ہو گیا ہے مسافت کو تو منزل مل گئی ہے مسافر بے ٹھکانہ ہو گیا, ہو گیا واہ ہے واہ واہ واہ مسافت کو تو منزل مل گئی, مل گئی واہ ہے واہ مسافر بے ٹھکانہ ہو گیا ہے ادھر کی تیری باتوں کی بوندیں ادھر موسم سہانا